شہید حسن کی محبی مقبوبی وہ شریع مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب میرے آبشار ہوج دشمن بھی ہو ہو, ہو سردی میں दीर सर पे मेरे شربت کی بت کنارو دل میں نیب کپوری ہارو مو Oh, man, that's le mera سب کو تیریاد سے ہاتھ پڑال سب کو ہو моей vre ota 水 usion usion um aun شماروک گناہ سے مجھے یارگ ترالو ہر ایک گناہ سے مجھے یار ترالو یق ن میرا شمارو درسی ہو یا چمن ہو گے وہ سارو دسی ہو یا چمن ہو سجتے سنوچ بندہ تیرا میں نے شر میں نئی شر سارو بندہ تیرا میں من اپنے کرم سے بھی تم دے بو رتھ کی دے بندہ تیرا میں شر میں ہوں شروع یاد تیرے کرم سے کچھ بھی نہیں بائی کرم سے کچھ بھی نہیں بائی رحمت بروج حسر تی بے شمارو رحمت تیری حسر تیشمار ہوتے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بائی رامت برو دے حسم آئی کرو تم کر کے گنا دے اگر ہوتا تاج داروتاج ولایت کبوئی تاج دارو آپ اگر لوگوں پتل کے گنا دے تاج کا کوئی تاجارو سچ دے میں سرو جشن میوارو تیری سر میرے ہوں ساکھا. ساکھا. یا بجتے سفت ہاں <تصفيق> رحمت کتری سر دے آشا देश में وطن میرے मेरे میں ڈوب رہے ہیں के सफरनामा ہے सफरनामा نامہ سفر نامہ جنوبی افریقہ کا پردیش میں دست گرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصوی کا دست گرہ لفظ گرامر سے ایک سبق دوران گفتگو ہلتے والا نے کچھ عربی قواعد اشار فرمائے اور فرمایا کہ اصلی گرامر اسی کو آتی ہے جو اپنے کو گرا کر فنا کر دے گرامر کے معنی ہیں پہلے گرے پھر مر جائے یعنی نفس کو مٹا دے نمک کی کان میں گدھا گر کر مر جائے تب نمک بنتا ہے اگر نہیں مرے گا تو نمک بھی نہیں بنے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا اسی طرح اگر کسی کے چاروں طرف اولیاء اللہ ہوں لیکن جو نفس کو نہیں مٹائے گا تو شیطان ہی رہے گا ایک نفس کو نہیں مٹایا تو فرشتوں کے ماحول میں بھی شیطان شیطان ہی رہا مختلا کو گمراہ لوگوں سے ملنا جائز نہیں حضا کو بتایا گیا کہ کچھ عرصے پہلے یہاں ایک عامل آیا تھا جو اپنی تعویذوں میں کسی جے پاس جوگی کا نام لکھتا تھا اگرچہ خود کسی مدرسے سے پارش بھی تھا بعض مقامی علماء کا بھی اس نے علاج کیا اس سفر میں حضرت والا نے وقتاً فوقتاً اس کا لب فرمایا اور فرمایا ایسے گمراہ شخص سے تعویذ لینا علاج کرانا ملنا جلنا جائز نہیں اسی سلسلے میں فرمایا کہ حضرت کی علمت ثانوی نے لکھا ہے کہ جو مقتصا ہو یعنی اس کی لوگ پیروی کرتے ہو ایسے شخص کو بعض ایسے جائز کام کرنا بھی جائز نہیں جس کی وجہ سے اب عام فرنے میں پڑ جائیں مدا سیدھا خراب ہو جائے جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے دیکھو موت آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی لا ولا لاجستی ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لہٰذا ان چیزوں کے چکر میں پڑ کر اپنے عقیدے کو کیوں خراب کرتے ہوں ان حامی کو اگر دکھاؤ تو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے کیا آپ کے شہر ہے اور اتنے سال سے ہے اور آپ کا کو کوئی مخالف ہے ارے کون سا ایسا انسان ہے اس کا کوئی مخالف نہ ہو اللہ تعالی نے پرانے پاک میں فرمایا تو بعضوں کو مجھے بعض دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن تمہارا باز باز کا دشمن ہوگا اللہ تعالی کی خبر ہے یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراہمین بھلا ارحم الراہمین اپنے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چاہے جنات جذیب جادو سے ان کو مار دے لہذا ہم الراہمین نے جب پیدا کر دیا تو ہم نے ننانوے نام بھی دے دیے جس قسم کی ضرورت ہو ہمارے ناموں سے انتخاب کر کے پڑھو یعنی اس نام سے ہمیں پکارو ہم تمہاری حاجت کو پورا کریں گے کتنی ہی حاجت ہوں ہمارے ننانوے نام تمہاری تمام حاجتوں کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے پرانے پاک میں اشار کر ہیں ارے سب کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے بس ان کے ہوتے ہوئے عاملوں کی کیا ضرورت ہے صلی اللہ صاحبہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے زمانے میں صحابہ نے گلوں میں تعویذ میں تعبیر نہیں ہوتے تھے صحابہ کے گلوں میں دو تلوار ہوتی تھی تو تعویز جانتے بھی نہیں تھے کسی کو اگر جائز تعویذ وغیرہ لینا جائز ہے تو پرانے پاک اور عجیب جو آیات سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو جائز طریقے سے تعویز جائز ہے لیکن ایسے آگے سے لینا جن کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے عقیدے کا پتہ نہیں ہے کوئی جائز نہیں ہے خیر القرون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا اگر یہ چیزیں ایسی ضروری ہوتی تو صحابہ کے گلوں میں تعویذ لٹکے ہوتے لیکن ان کے گلوں میں تو تلواریں لٹکی ہوئی تھیں جب سے تلواریں گئیں تو تعویز آگئے گئے صحابہ نے جبلے سے بہت محظوظ ہوئے اور ان جعلی حاملوں نے تو اور بیڑا فرق کر دیا ایمان ہی خراب کر دیا صحابہ عمل نہیں کرتے تھے ان کو تو سنت سے ہشق تھا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی کرتے تھے وہی پڑھتے تھے اور جمع ہو رہا وہی کچھ پڑھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمائے مگر تینوں کل صبح شام اور حسی اللہ لا الہ اللہ علیہ کا وکتر عرشد سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شام حجی سے بات ہے کہ جو اس آیت کو سات مرتبہ صبح و شام پڑے گا کپا اللہ اہم محموم امرت دنیا وال آخرا تو اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے تمام دماغ خبروں کے لیے کافی ہو جائیں گے اصلی اللہ کے معنی ہے اللہ مجھ کو کافی ہے اور کون اللہ وہ جس کے سوا کوئی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا جار مجرور جب مقدم ہو جاتا ہے تو معنی حسر کے پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے علیہ تبکتوں کا ترجمہ یہ ہوا کہ صرف اسی پر یعنی صرف اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور اس پر بھروسہ کیوں کیا کیونکہ کہ وہ عرصۂ عظم کر رہے جہاں سے ساری دنیا کے فیصلے اور احکامات حاضر ہوتے ہیں ہم نے وہاں سے رابطہ کر لیا ہمیں پھر جن جادو آشید پر کیا کر ہم کو اللہ کافی ہے اور اگر اللہ کافی نہ ہوتا تو قرآن نے ہم کو کیوں سکھاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار ہے جس کے معنی سے بڑا اطمینان ہو جاتا ہے میرک شرح مشکات میں کے معنی لکھے ہیں اللہ کل شعین مسفرن تخت قدری و قضاحی و قدرتی جس کی قضا اور قدرت کے تحت ہر چیز مسفر ہو یعنی قہار وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز خالف تھی ہر شے چاہے جادو ہو چاہے جن ہو چاہے آتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں لہٰذا ہر نماز کے بعد سات بار اللہ کا نام یا ہار لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں نہ کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ یہ جنات جادو آصف سب آپ کی قدرت کے تحت ہے ان سب کو مجھ سے بتا دیجیے اول و آف تین تین مرتبہ درو شریف پڑھ لیں کیونکہ بغیر دروال شریف کے کوئی دعا آسمان پر نہیں جاتی زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے اگر تمہارا اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں اپنی اول آپ سے ضرور شریف لگا لو ورنہ تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی بیچ میں مولت رہیں گی لہذا صبح شام یہ پڑھتے رہیں انشاء اللہ تازہ آمینوں کی ضرورت نہیں پڑے گی قرآن شریف میں ہے کہ پہلے جنات انسانوں سے کرتے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے لیکن جب سے انسانوں نے جنوں کی دہائی دینی شروع کی کہ جن بابا دہائی ہے تو انہوں نے کہا ارے یہ کہ تو ہم ہی سے کرتے ہیں اس لیے ان پر مسلط ہونے لگے ایک سنایا تھا کہ ایک شخص ایک عامل کے پاس گیا جو جیم اتارتا تھا تو اس کے پاس گیا اس نے, نے پوچھا کیا ہوا تم کو جی چڑھ گیا اس نے کہتے مجھ پر میمن چڑھ گیا وہ اتارنے سہ کے وہ کیسے کیسے ایمان و یقین ایمان تازہ ہوتے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے یقین ہاں <تصفح> اس میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ انسان تقوا سے رہے کوئی گناہ نہ کرے اللہ کو ناراض نہ کرے تو ان شاء اللہ ان ناموں کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ دے گا جو کچھ حضرت نے اشار فرمایا حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو تعویر وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے دربار میں ایک ہوتی ہے کیوں کرنے والی جات کو اللہ تعالی کی ہے وہ نہیں ان کو بڑے آدمی کے پاس آدمی درخواست بھیجتا ہے لیکن اگر اس آدمی سے دشمنی نکل آئی یا وہ ناراض ہے ہمارے کسی کام سے से آپ کی درخواست بھری رہ جائیں یہ تو وہ ہے جس نے مجھے ستایا پریشان کیا ہوا لا وہ درخواست قبول نہیں ہوتی لیکن ایک آدمی اللہ کو راضی کر کے رہتا ہے اول تو اس کو پریشانیاں پھول ہی نہیں آتی دوسرے یہ کہ اگر آ جائے کوئی دشمنی کر کے بیٹھے اور اس فوراً اللہ کا نام لینے سے اور آیات کے پڑھنے سے اس کا کاپ بن جائے گا کیونکہ وظیفہ اور تعویذ ایک درخواست کی طرح ہوتا ہے جب دیکھے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے پیارے کا ہے اور یہ پیارے کی درخواست ہے فوراً اس کے وہاں سے فیصلہ ثابت ہو جائیں گے ارے یہ تو ہمارا ہے فوراً سارے دشمنوں کو بگا دیں گے لیکن اگر اللہ کو کی جیتا ہوگا نگاہ نہ نگاہ کی حفاظت نہ زبان کی حفاظت نہ کام کی حفاظت اور دوسرے طریقوں میں اللہ اور رسول کے احکامات کے خیال جو جی چاہا کر لیا جو جی چاہ بول دیا جو جی چیچا دیکھ لیا ایسی نافرمانی کی حالت میں ان وظاہر تو بہرحال نافر ہی ہوتے ہیں لیکن کام پھر جلدی بنتا نہیں ان لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفعہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ اسی لیے نہیں ہو کہ جس کو جس کے دربار میں درخواست ملی ہے اس کو ناراض کیا میں اس لیے زیادہ سے زیادہ فکر رکھو کہ کوئی لمحہ بھی ہے ہمارا جو ہے ایسا نہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو اور اگر کوئی فتح ہو جائے فوراً توبہ اور استفال کر کے اللہ کو منا لو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ